کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا خدا نے ان پر ڈال دی اور, اور, اور کافروں کا کوئی کار ساز نہیں ان اللہ يدخل الذین آمنوا کفروا كما والنار لهم جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو خدا بہشتوں میں نہیں کہ نہریں بہہ ہی ہیں داخل فرمائے گا اور جو کافر ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے حوال کھاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے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 آتا ہوں تکوم اور میں بادہ سے بھی ہے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 فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا الصَّاعِقَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ وَعْدُهُ فَأَنذَرَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ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 مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کی کوئی صورت کیوں نادل نہیں ہوتی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 اے منافکو تم سے عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو کو لگوڑ لو یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لانت کی ہے اور ان کے کانوں کو گہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے اپنا بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر کفل لگ رہے ہیں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 مَا أَسْخَطُ اللَّهَ فَأَحْبَطُ تو اس وقت تو ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے منہوں اور پیٹھوں پر مارتے جائیں گے یہ اس لیے کہ جس چیز سے خدا ناخوش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشبودی کو اچھا نہ سمجھے تو اس نے بھی ان کے عملوں کو برباد کر دیا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 اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں لڑائی کرنے والے اور قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں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 مومن و خدا کا ارشاد مانو اور پیغمبر کی فرم برداری کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ ہونے دو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 وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أبغانكم ها أنتم هؤلاء فرعوا تقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه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 سورة الفتح بدنية بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا لِيَوْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهَدِيَكَ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا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 وہی تو ہے جس نے مومنوں کی دلوں پر تسلی نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے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 وَيُعَذِّبِ الْمُنَافِقِينَ مَنْ مُنَافِقٌ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ضِعَانٌ نَّبِئْنَاهُم بِالْعَذَابِ الشَّدِيدِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اللَّهِ جُنُودُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا <حَكِيمًا> اور اس لیے کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو جو خدا کے حق میں برے برے خیار رکھتے ہیں عذاب دے انہیں پر برے حادثے واقع ہوں اور خدا ان پر غصے ہوا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی اور وہ بری جگہ ہے اور آسمانوں اور زمین کے لشائی ہی کے ہیں اور خدا غالب اور حکمت والا ہے سوئی نل با نا بایو الله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 سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بأنسنتهم ما فِي في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا خلقه بما تعملون خبيرا.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 بَلْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ وَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ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 اور آخر کار تم ہلاکت میں پڑ گئے اور جو شخص خدا پر اور اس کے پیغم پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے آل تیار کر رکھی ہے اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کی ہے وہ جسے چاہے بخش اور جسے چاہے سزا دے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے بلکا بل بل الا قلی جب تم لوگ غنید تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ آپ کے ساتھ چلیں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 وإن عبرتم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعباء حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج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 پیغمبر جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیٹھ کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تو ان پر تسلی نازر فرمائی اور عنایت کی اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی اور خدا غالب حکمت والا ہے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 کے کا نمونہ ہے اور وہ تم کو سیدھے رستے پر چلائے اور اور غنیم فنزین جن پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے اور وہ خدا ہی کی قدرت میں پر قادر ہے وَلَوْ قَادَ لَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا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 أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخن الله في رحمته من يشاء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 وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْقُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُا فَمُلْكًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِي فِي بُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي الطَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ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 الذين لا تقدموا بين يده الله ورسوله واتقوا الله إن الله سبيع عليم يا مرو کسی بات کے جواب میں خدا اور اس کے رسول سے پہلے رکھو اور خدا سے ڈرتے رہو بے شک خدا سنتا جانتا ہے اے اہل ایمان اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو اور جس طرح آپس میں ایک جوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو ایسا نہ ہو کہ تمہارے آمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو ان اللہ ذین یغضون اسواتہم عند رسول اللہ اولئیکا الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوہ جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں خدا نے ان کے دل تقوے کے لیے آزما لیے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے ان ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلت النادمين جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے مومنوں اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو بابادہ کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعالدتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان والزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعشيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه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 اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے وَإِن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 بس جب وہ رجول آئے تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ سلح کرا دو انصاف اور انصاف سے کام لو کہ خدا انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلاح کرا دیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے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 ایمانزمون کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے آو جو تبارہ کریں وہ ظالم ہیں یا واتقوا تنوت اے اہر ایمان بہت گمان کرنے سے احتراز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ آپ نے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے تو غیبت نہ کرو اور خدا کا ڈر رکھو بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے یا لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو اور خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے بے شک خدا سب کو جاننے والا اور سب سے خبردار ہے وَالَكِ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تبيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم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 تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا اور جان اور مال سے لڑے یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں قُلْ والله بكل شيء عليم يمنون عليك عن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم الصادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون ان سے کہو کیا تم خدا کو اپنی دینداری جتلاتے ہو اور خدا تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے اور خدا ہر شے کو جانتا ہے یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں کیا مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو بلکہ خدا تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا بشرطے کہ تم سچے مسلمان ہو بے شک خدا آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے سورة قاف مكية بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقالت لأن هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا سرابا ذلك رجوع بعيد قرآن مجید کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر خدا ہیں لیکن ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہیں میں سے ایک ہدایت کرنے والا ان کے پاس آیا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 سو یہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑھ رہے ہیں اپنو ناہا پی ہا وا سی اب ام بد نا پی ہابی تب اسکر والی کل اب اپنے ہم نے کہیں شگاف تک نہیں اور اس میں ہر طرح کی خوش نماز چیزیں اگائیں تاکہ رجول آنے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باب و بستان لوگائے اور کھیتی کا اناج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 ان سے پہلے نوح کی قوم اور والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں اور عاد اور فرعون اور لوت کے بھائی اور بند کے رہنے والے اور تبہ کی قوم غرض ان سب نے پیغمبر کو جھٹلایا تو ہماری باری ہو کر رہی کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے نہیں بلکہ یہ از سر نو پیدا کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں وَلَقَدْ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 جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھتے ہیں ہیں لکھ لیتے ہیں. کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک اس کے پاس تیار رہتا ہے اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو جاری ہو گئی اے انسان یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا اور سور پھونکا جائے گا یہی آزاد کی واحد کا دن ہے وَجा... كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فوصلك الجوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عفيد ألقيا في جهنم أتبال عنيد من ناع للخير معتدين اور ہر شخص ہمارے سامنے آئے گا ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلانے والا ہوگا اور ایک اس کے عملوں کی گواہی دینے والا یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غاخل ہو رہا تھا اب ہم نے تج پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے اور اس کا ہم نشیم فرشتہ کہے گا کہ یہ میرے پاس حاضر ہے حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو شکرے کو ڈال دو جو مال میں بخر کرنے والا حد سے بڑھنے والا شبہ نکالنے والا تھا جس نے خدا کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو شیطان کہے گا کیا کہ ہماری پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا خدا کہے گا کہ ہمارے حضور میں جھگڑا نہ کرو ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وائید بھیج چکے تھے ہمارے ہاں بات بدلا نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے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 جو شکل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے اس کے لئے اس میں نصیحت ہے اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو چھے دل میں بنا دیا اور ہم کو ذرا بھی تکان نہیں ہوا فَاسْبِنَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوهِ وَاسْسَمْسِمَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ الْلَيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ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 وہ جٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے یہ جمع کرنا ہمیں آسان ہے یہ روکتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو پس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو الزاریات مکیہ بسم اللہ زاریاتی وقر فل جاریاتی یسرا فل مقصباتی امرا اندواد ان بکھیرنے والیوں کی قسم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 اللہ يوم يوم اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں کہ اے اہر مکہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو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 اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے اپنا السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ أَنَّكُم <تَنفقون> اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہارے نفوس میں تو کیا تم دیکھتے نہیں اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے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 فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلاب عليم فأضبعته في الصرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم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 اور ان کو ایک دانش مند لڑکے کی بشارت بھی سنائی تو ابراہیم کی بیوی بی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگی کہ ایک تو بڑھیا اور دوسرے انہوں نے کہا کہ ہاں تمہارے پرمردگار نے یوں ہی فرمایا ہے وہ بے شک صاحب حکمت اور خبردار ہے ابراہیم نے کہا کہ فرشتو تمہارا مدعا کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم گناہ گاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر کھنگر برسائیں جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پرانہ راج نشان کر دیے گئے ہیں تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا اور جو لوگ عذاب عالم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی